فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمان مصطفی مسند ابی یا جلد پانچ صفحہ چار سو اٹھاون فور فائیو ایٹ حدیث نمبر چھ ہزار تین سو تراسی سکس تھری ایٹ تھری فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسبی وبارک وسلم اوساف مصطفی مرحبا مرحبا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے اوساف جو ہیں بے حد و بے شمار ہے کوئی آپ کے اوصاف کما حق کو بیان کر ہی نہیں سکتا ہمارے اکالی صلاحت اسلام کے میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے آزائے بدن کا قرآن میں ذکر فرمایا سبحان اللہ چنانچہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حق جل وعلا نے فرمایا تیسواں پارہ صورت الدح کی آیت نمبر ایک اور دو قسم دن چڑھے کی اور قسم رات کی جب اندھیری ڈالے یا قسم اے محبوب تیرے روے روشن کی روشن چہرے کی اور قسم تیری زلف کی جب چمکتے رخساروں پر بکھر آئے سرحان اللہ اور تفصیلہ میں ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا چاشت و دہشا چاشت سے مراد ہے جمال مصطفیٰ کے نور کی طرف اشارہ اور رات و لئی لیزا سجا رات سے مراد ہے آپ کے خوشبودار گیسو سبحان اللہ اور الا حضرت کی کیا بات ہے کے بخشش یہ اس کے کلام پڑے نا تو عاشق کے رسول بن جائے اعلی حضرت فرماتے ہیں ہے کلام میں شمس و دہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قرآن پاک میں شمس اور دوحا یہ کیا ہے آکا آپ کے نورانی چہرے کی قسم ہے اور واللیل رات جو بیان ہوا یہ کیا ہے قسم شار میر یہ تھا قسم میں شبار میں راز یہ تھا کے حبیب کی ظلم کی قسم قسم میں شہر میر یہ تھا کے حبیب کی دوتا کی قسم وہ خدا نے نہ دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا کسی نا کو ملے نہ کسی کو ملا اللہ محبوب علیہ السلامۃسلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو عطا فرمائے گا ان مراتب میں سے یہ بھی ہے کہ کلام مجید کھا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کی قسم یاد فرمائی لا اقسم بھی البلد بلد ولم بھی ہاضل بلد مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے محبوب تو اس میں تشریف فرما ہے قال اللہ ہوتا وکیل ہی یا لا انون مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم ہے کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمرو کا انہ لفی سکرتی محن محبوب مجھے تیری جان کی قسم کہ یہ کافر اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم سبحان اللہ تو ہمارے اکالی سلاط سلام کہ اعضاء مبارکہ کا قرآن پاک میں ذکر ہے یہ بھی ہمارے اکالی سلاد السلام کے اوساف مبارکہ میں سے سبحان اللہ آپ کا قلب مبارک دل مبارک ما الفؤاد ما کا دل نے جھوٹنا کہا جو دیکھا کلب مصطفیٰ کا قرآن میں ذکر سرحان اللہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ جب شب معراج ہمارے اکالی سلا تو سلام نے جو اسماہ مبارک میں تشریف لائے آپ نے رب کو دیکھا تو دل نے تصدیق کی اور آنکھوں نے ٹکی تک باندھ کر رب کا دیدار کیا کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام دل سے پہچانا رب کو دیکھنے اور پہچاننے میں شک نہیں ہوا تردود نہیں ہوا نزلہ بہ روح المین البک اسے روح ال امین لے کر اترا تمہارے دل پر قرآن نازل ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے قلب اطہر پر اور دل مبارک جو میرے آقا علی صلاحت و اسلام کا ہے کیا بات ہے حضرت کی سبحان اللہ سلام رضا میں لکھتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا آقا کے آپ کے قلب مبارک کی کیا شان ہے دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام جب پیراق علی سلاط اسلام کا قلب مبارک سینا چاک کر کے نکالا گیا تو جبریل امی علی السلام نے کلب اطہر باہر نکالا یہ بھی میرے اکا علی سلاحت اسلام کا معوزہ مبارک ہے کہ قلب مبارک نکال لیا اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی سینہ چاک کیا گیا کوئی تکلیف نہیں ہوئی خون بھی نہیں نکلا سبحان اللہ اور جبریل امی علی السلام نے پھر کیا کہا قلب وکیل فیح ازونانی سمیع تانی وائی محمد الرسول الله المقفی الحاشر خلق کا کشیم ولیسان کا سعودی النفس کا مطمئن کلب مضبوط ہے اس میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں قلب میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب انبیاء سے آخر میں آنے والے لوگوں کو اکٹھا کرنے والے آپ کے اخلاق اعلی زبان حق کے ترجمان سچی اور نفس نفس سے ہے میرا خالی سلاح اسلام کی زبان مبارکہ کا قرآن میں ذکر ہے سبحان اللہ پارا ستائی سورہ نجم آیت نمبر تین وما ينطق عن اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے کفار نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا ہے اللہ کی طرف سے نازل تھوڑی ہوا ہے یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب جو کلام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس میں کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے اس قرآن کی ہر بات وہی ہوتی ہے جو نے اللہ تعالی کی طرف سے جبریل امی علی سلام کے ذریعے کی جاتی ہے فعنما يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ سورہ دخان پارہ پچیس آیت نمبر اٹھاون اور ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا زبان مصطفیٰ کا قرآن میں چرچا قرآن میں ذکر ہے سوہانندہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے محبوب کی عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا اللہ کرے ہمیں بھی عربی لب و لہجے میں قرآن پڑھنا آ جائے اقرا قرآن اب عرب ہمیں یہ کہا گیا کہ قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو پھر میں تو پنجابی ہوں پنجابی لہجہ میں تو اردو سپیکنگ ہوں اردو لہجہ میں تو پختون ہوں تو پشتو لہجہ میں ڈچ ہوں تو کچھ اور لہجہ میں انگریز ہوں تو کوئی اور لہجہ نہیں زبان کوئی بھی ہے ملک کون سا بھی ہے آپ کی مدر ٹنگ جو بھی ہے آپ مسلمان ہیں قرآن عربی میں پڑھا جائے گا نماز میں قرآن پڑھیں گے تو عربی لبو لہجے میں پڑھا جائے گا منسل من اللہ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسی طرح پڑھا جائے گا نا جس طرح چبریل امی علی السلام لے کر نازل ہوئے اسی طرح پڑھا جائے گا تو قرآن عربی میں نازل ہوا مگر ایک تعداد مسلمانوں کی جنہیں عربی لب و لہجے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا کیونکہ سیکھا ہی نہیں اور اللہ بھلا کرے امیر علی سنت کا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آفیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرمائے کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا مدرست المدینہ کے ذریعے الحمد الحمدللہ الحمد تین ہزار کے لگ بھگ ملک و بیرون ملک میں مدارس طاو اسلامی کے چل رہے ہیں اور دعوت اسلامی والے قرآن کی تعلیمات کو درست لب و لہجے کے ساتھ سکھانا چاہ رہے امت مصطفیٰ کو امت مصطفیٰ کی بیٹیوں کو امت مصطفیٰ کی بہنوں کو اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو مدنی منوں کو مدنی مننیوں کو سب قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں الحمد مدرسۃ المدینہ لل کے ذریعے مدرسۃ المدینہ للبنات کے ذریعے مدرسۃ المدینہ جس وقتی کے ذریعے مدرسۃ المدینہ رہائشی کے ذریعے مدرسۃ المدینہ آن لائن لل بناد مدرسۃ المدینہ آن لائن لبنین کے ذریعے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے دعوت اسلامی تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے اے آشقہ رسول اے آشقہ ملاد میلاد اے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجیے آپ کو درس قرآن پڑھنا آتا ہے افسوس کی بات نہیں اگر آپ کو درست پڑنا نہیں آتا مسلمان جی بڑی کوشش کی آتا ہی نہیں ہے پڑھنا نئے غلط بات سور قمر میں ہمارا رب عز فرماتا ہے غلق یف سرنل قرآن ذکری فہل میں ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سے یاد کرنے والا یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے تو کہتا مجھے آتا نہیں تو نے کوشش ہی نہیں کی کوشش کمر حقوق کو کرتا تو تجھے قرآن یاد ہو جاتا تجھے قرآن پڑھنا آ جاتا اللہ نصیب فرمائے الحمدللہ للہ مدرسۃ المدینہ جو پونے تین ہزار کے لگ بھگ اور ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں جس میں الحمد للہ قرآن پر حضر کر رہے ہیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور جامعت المدینہ جس کے ذریعے سے علم کی شمع روشن کی جا رہی ہے علم کی روشنی عام کی جا رہی ہے الحمد یہ بھی دعوت اسلامی کے پانچ سو چھبیس کے لگ بھگ قائم ہے جس میں ہزاروں طلبا اور طالبات ہیں اور ان کے جملہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ٹیلیتھون کی ترقیب کی جا رہی ہے مدنعتیات مہم الحمد للہ دسمبر کو دن دو سے رات دو بجے تک اور اسلامی بھائی اب بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اسلامی بہنیں اپنے زیورات دیکر دعائے عطار میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں دعائے عطار میں حصہ دار بننا چاہ رہی ہیں اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ یونٹ جمع کروا رہے ہیں اللہ کرے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں راہ خدا میں خرچ کریں اور کتنے خوش نصیب راہ خدا میں خرچ کرنے والے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے مَن ظَلُمَّن یُنْفِقُونَ عَلَیْہِمْ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنۢبُتٍ مِئَةُ حَبَّةٍ ان کی کہاوت کہاوت مینس مثال ایگزامپل ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں سات بالیں ہر بال میں سو دانے اور پھر کہہ ارشاد ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے جو اللہ کی میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں جو اللہ کی رام میں زکات دیتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں جو فطرہ دیتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں جو جامعات و مدارس کے خرچے میں حصہ لیتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں جو مساجد بنواتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں جو ماں باپ پر بہن بھائیوں پر اولاد پر خرچ کرتے ہیں ان کے اموال بڑھائے جاتے ہیں جو تیجے میں خرچ کرتے ہیں چالیسویں میں خرچ کرتے ہیں وہ برسی میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں جو طلبہ کو دینی کتابیں لے کر دیتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں جو طلبہ کے حصول علم میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی محبوب کا سچا عشقت فرمائے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق فرمائے اور بھی آزائے مبارک کا قرآن پاک میں ذکر ہے جو انشاءاللہ شاء بشرط صحت و زندگی کل کے سلسلے میں پرسوں انشاءاللہ اللہ عرض کیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد